کسی کو معاف کرتے وقت کا استغفار یغفر اللّہ و رحم الرحمین ترجمہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی غلطی تسلیم کی ندامت کا سچا اظہار کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی چاہی حضرت یوسف علیہ السلام نے معافی دیتے وقت ان کے لیے اللہ تعالی سے استغفار فرمایا پس کسی کو معاف کرتے وقت اس کے لیے استغفار کرنا خوبصورت سنت یوسفی ہے یغفر وهو ارحم الرحمین